چاچا تعلق محبت روپاکلو کا کا سیوال اقامر الشامیہ <سؤال> ادذل <سؤال> خلسہ میں لے گئے دار کے دامن پاس نام کے دامن سمجھو دلذر خلسہ لے گئے کہا نے قالوا کعبۃ الیمانیہ والکعبۃ الشامیہ انہیں ارشاد قالوا رضی کی کہ کعبہ شامیہ فاکعبہ بیت اللہ دی نہیں تو کعبہ شامیہ نے شے دی ند یوجنا باذ التقلیت بان حکم پیدا چلا اسی کر غلط سے نور کاو الشامیہ تکذا لم دعو بیت اللہ لکہ فمکف اذر مرد اگر ذل خلصی داگر انہوں کعبہ ایمانی سے کدا فیمن کیوں تو دا تغلید تے اب بعض ادا جگر گئی سے کوئی تبدیل دائے بارت تے یو قانو قابط الیمانیہ واللکی فی مکہ القابط الشامیہ اکم قجنہ اگر تک قابط شامیہ ویلے کی گی والقابط اور مراشد احمد کو ہی ذکر گئی اگر او لہ دال مقصدی نے خبر کالو کال مانیہ مانیا کا مسا واب کر چاریا نا وَالْقَعْبَدَ الشَّامِيًّا والقعب او قَعْبَ جِرَان الشامية او اقار رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال انتا مریحی لمنزل خیلتی عرام راکن کے معلوم داشا کہ رشتنا ضرور شکنا صلحاو کا بیارا بیرادی مریحی منزل خیلتی اقار فنفر تیرے لکی گمتا نا اقار فنفر بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو بلو اور وہاں جانا وہاں جانا وہاں جانا وہاں وہ ہمارے پاس وہاں جانا فیر احمدنا وہاں کی وجہ سے تمہیں یمانہ میں کچھ ہیں داغ علاقے وہاں فطر نذو رنگوه دیمتنې ډلې ورسره نظره نظره نظره اځه وته وځه او اږي بنا ده ایوه باهیر الله دی اږي فقال الله ان ما تجدوا قد رب قالوا ده جيبه ته خبره وکړه له کله یې ورولایې ما دولت ایوه زاته نه باقیه ده کنه الله ما ذکران همدان د ابن ابو اسن ابو سکان دبی نمره نو موتی فقال ان بنه كلا بنه کنز هذا تنارته یا جان ذات و ذات کی کیجی تشریف ہمارے سبھا کا ماماتیاں راجل 하게 ہمارا زرا خطاب الیہ میں اپ اپ کے لیے ذم من خبر ظاہرہ تو محبت دراو اسلام نصیب شک فرمایا نور مست محبت ان الله الذي لا لار لا لا یا طریقہ کہیں کر لیں قبلہ کے خلاف نہیں جلوہ السلام علی علیہ وسلم سلام مقام کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوں کرم داڑھی سینہ جتاں تے قربانی کوئی کا کوئی پانسا بانی بدل بدل بنا نظر تے بدل چاں بنا اللہ علیہ انوں کرم کرہا ہا تے چباں دا داریاں داڑیاں میا سی وا ان زید بن علی الفیر کان ای بالا کرے ذوایا ہم زید بن ارنوبین اربعہ بیان کو ذبا یا ما بر بانے نے جکم لگا اللہ پنن بانے کورے وقرا اس نامے کولو وین درد تن علیہم اشاد خلق اللہ تا ذمرکم کلے اللہ نظم قریب مسلمان اور کافر نہ تکم پن جی اشاد خلق اللہ دلہ بنا کہہ دی وان زنہ حامل السماء و دی زبارا انہوں نے ولا دا کر دمکنا ثم تز بہون علی بسم اللہ دیتا سنے بغیر دن دلہ ون دا لے او وجد و شام انارا کی یست انا ان الدینۃ بوثیک کو کو بارد الدین سماوی کے دینہ کہا کہ وہ اور بطی اوپر اوپر سے فلا فی عالمن فدی ددی دین فد عالم من یخود من لاش العالم ذ اور سے بازارو دینہم تو کو سودا تو کو بداگرن فبارد الدین نے کہ اندر کوئی دین ما د ہوگا ما کار انی لعلی ان ادین لکم شاید جس صاحبدار کے استاد نے دین کتمہ لوگے باپ پرنی ذخرا بنا نسی کرے والے. خبر را کمات دار فقالنا تكون على الذين حتى تاخذ من نصيبك من عذاب الله ذخل بغضب باطشی دمک یہ کہ تو بیش دمک بارے فقادین محراب الاثی دین تین مصالسن جو مارانے ذی دین جگ دین محراب ہدی جان جون کرے دمک یہ کہ تو بیش دمک بارے ہاتھ پا کے سب آپ نے حساب کرے غضب اللہ ان الغضب باطشی مگر یہ موضوع بلند نکل کے مغسن یہود قالوا إذ ما ماكرمنا غضب الله قلنا في جراواتهم نتو ثم غضب الله غضب نظر ترى من غضب الله اشى ابدا بكم غضب ذلك ذي ذرا وانا استطيعه ان سمقدوا لا شيء ذي ذرا وانا استطيعه فجريت سبحان سبحان اجتماع نكار ن و انا كما لا باروب دارا طاقت درم ان یا جملہ حالیہ جملہ ہالیہ جملہ حالیہ کی مانا دارا نہ بارو گرا زب دشرا ہاتھ درم طاقت درم دا دولو بل فرض مہاراج وانا شی احمد آدم رشید مانا دارم الحمد <سؤال> والتقدير نبارون. وجیت طاقت اندن رو کو پتہ وران سنوارو ہم صدر لاقا و انت ذلنی ما تو بو کو کہ قبل چا ببل دین بان سات دن خدا نک سبب غظم الهی و قادعو ک ما تو ما تو بس دین بانی عالمال میں نہ تکونا حنیفہ نما لو ببل دین سید مگر چت حنیف شی کہ دی دین ابراہیم رساں ببل بان قال دو مر حنیف حنیف چھے قال دین ابراہیم چبای کیا را ذات جانو و تلو او توجود دی لم و لا خبر خبر نبارون دلانت دلاغ دو ازد دلانت دشرا ابدا و اناس جو ان اناس جیعو معلومن قڑوی احادا چھل طاقت لرم بالفرس دا حمل نبارو مر چھل طاقت نرف سر بلا چھل نبارو فآل دلن یا علا غیره نما وطبعو خب بلدن بلدن سے استاسور دیننا آلم عالم امم نما علم سیدین خود اللہ ان تکون حنیفا چھل حنیف حنیف ولا شی آلمان حنیفین ابراہیم شیقاردین انہاں مہراذ ان قورہم ابراہیم کرچے ہوئے دا کھولن سارا او قود یہود کوال لےن رسن کی سیدین دا دے راہو داپن میں کام رکھا جا بلم از کرچے رتا راہو د لگ مكينا اکھ مکی جے تے یو انا چ راہو ت مكينا لک ہدی لا سے فخر اللہم انی اشہد ان یارہ دین ابراہیم یا نذکرار ان کو اے کما کم بنی دی ابراہیم علیہ السلام علیہ کالو لے بابا مہراذ ہشان نبی نا قوم محرد رضی حضرت عمران فیل <سؤال> قائمان مسندن والارو مسندن ظاہرہوین القعبہ تاکہ ہوں شہر کوئے وقابلی تھا اور قرشت خطاب کا ہو یہ قولی آب مازدین دعوت قبر رضی دین ابراہیمی قرشت دعوت دین ابراہیمی قبرہ رضی دین خطاب کا یہاں معاشر قرش اے جماعت قرش واللہ مامن کمہارا دین تا سو سدایوی کوئی تس چیز سکس سنب حضرت عمران سلامانے سوا زمانہ حضرت قاردہ ہو کہ خانوح ایسا کوشش بے کاؤتا باقا دا حیاتا و دیمانا دارا احیاء کو ضبط دار مادے اوہی وحیو ایمین کار یعین محوضہ تا کار یعین محوضہ تا کار یعین محوضہ تا کار یعین محوضہ تا دا حقیقتی نئی کرا دا بیان دا حیاتا خوالو سنگا دا بیان دا حیاتا یخو لن رجلی نسریب اما شما خوالا نوو بین دا سیدا اذا آراد اجب تر تو تہلاظ زگانا بھی یہ کہا انا سم کبی رسالہ مزید فارم نہ کرے سمابر قلم صاحب پہ کو زہاب جو سلام قراراں قلم جاج نہیں پھگن شا قال یہ اولاد نے اولاد وی ان چیزیں نوٹ کر لو شیدہ ان چیزیں دفعات ہے تو تھا کوئی زبر بھی دا. کم تھا تھا کہنا وہ سم تمہاری کرانی نشیں کبھی تو پاس تھا کبھی تو تھا ممنتہ ممنن نہیں چاہ بنیاد کا شوادی کی ما بنيا دا بنيا دا مکا خبروں کا مرد نہ دیوار دیوار